إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عاماننا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ لَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُ دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد اللہ رب العالمین نے ہمارے اسلامی معاشرے میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے ہماری جو مسلم برادری اس کا رہن سہن ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں جو خیر و برکت رکھی ہے دنیا میں کسی قوم کو وہ چیز نصیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پوری کائنات کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے آمین اور اللہ رب العمی نے ہمارے اس اسلامی معاشرے کو خوب مضبوط اور ٹھوس بنانے کے لیے ایک دوسرے پر سب کے حقوق مقرر کیا ہے چھوٹے بڑے امیر غریب عالم جاہل جتنے بھی ہم اس معاشرے میں جڑتے ہیں ہر ایک کے اوپر مختلف قسم کے حقوق ہیں اور وہ حقوق اس لیے مقرر کیے گئے کہ اس سے آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور ٹھوس ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو حقوق ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں ایک دوسرے کے ان میں چھوٹے اور بڑوں کا بڑا خیال رکھا گیا ہے چھوٹوں کے حقوق بڑوں پر ہیں اور بڑوں کے حقوق چھوٹوں پر ہیں حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ سراۃۃ اسلام سن تلویدی کے روایت ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے مجلس میں بہت سارے رضوان اللہ مجمعین موجود ہیں ایک بوڑھا شخص آخر میں آیا جب وہ شخص آخر میں آیا تو دیکھا کہ مجلس بالکل بھری ہے اور وہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں کہیں آگے جگہ مل جائے یا لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے وہ بوڑھے حضرت انتظار کر رہے ہیں حریش کے اندر آتا نصر مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تالک اس کو جگہ دینے میں بیٹھنے والوں نے جگہ دینے میں بیٹھنے والوں نے تاخیر کی لوگوں کا یہ احساس نہ ہوا کہ ہاں ایک برا معمر انسان بیٹھا ہوا ہے معمبر انسان کھڑا ہے اور اس کو بیٹھنے کی جگہ دی جائے لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی نبی علیہ السلام جو کچھ باتیں بیان فرما رہے ہیں لوگ خوب توجہ سے اس کو سن رہے ہیں اور اس بوڑھے پر کوئی توجہ نہ کیا نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بوڑھا بےچارہ جگہ کے انتظار میں کھڑا ہے اور دیکھ رہا کہ کوئی ذرا سرک جائے جگہ مل جائے تو میں بیٹھ جاؤں لیکن کوئی خیال نہیں کرتا اس موقع پر آپ نے ساتھ میں اے مسلمان سن لو لئی شمند یرغیرنا اے مسلمانوں یاد رکھو لئی شمندہ ملم من یر ہم شغیرنا ولم یو اقر اس دو جملے میں نبی علیہ سر نے چھوٹے بڑوں کو آپس میں حقوق کے اندر جوڑ دیا اور فرمایا لئی شمینا مل سگیر کبھی رنا لوگ اتنی دیر سے یہ بورا کھڑا ہوا ہے اور ابھی تک تم لوگوں نے اس کے لیے جگہ نہیں بنائی تم بیٹھے اور بوڑھا معمر مسلمان کھڑا رہے یاد رکھنا لئی شمینا ملم یرنا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وَلَمْ اور اپنے بڑوں کی عزت اور بڑوں کی تقریب نہ کرے فوری طور پر لوگوں نے جگہ بنایا اور وہ بوڑھا شخص بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلہ صاحب نے اس حدیث میں بڑے اور چھوٹے ہر ایک کو جوڑ دیا ہے ہر بڑے پر فرض یہی کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں اپنے چھوٹوں سے محبت کریں ان پرہ مکرم ان پر مہربانی کریں اور ہر چھوٹے پر یہ فرض ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت اور بڑا احت... بڑوں کا احترام کریں بعد محدثین نے کرام رہے اللہ کہتے ہیں اس قدر ہم صحاب کرام اور تابعین اور اسلاف میں اپنے بڑوں کے اعزاز اور بڑوں کی عزت اور بڑوں کے احترام کا خیال تھا گزر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ راستہ پکڑ کے گزرتے ہوئے ایک چھوٹا سا پتلا سا بریج جا گیا ندی پر جس کو کراس کر کے جانا ہے لیکن اتنا بڑا چوڑا نہیں ہے کہ دونوں ساتھ مل کر کے جائیں اب وہ دونوں جب میں کھڑے ہو گئے تو ہر بڑا ہر عالم سوچتا ہے یہ چھوٹا ہے یہ آگے جائے اس پر ہمارا شب, اس پر دا, ہم, ہم پر ضروری ہے, نے فرمایا ہے. تم میں تو وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرتا رہے ہم نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں ایک نے کہا آگے بڑھیں دوسرے نے کہا نہیں آپ آگے بڑھیں کہا نہیں آپ آگے بڑھیں آپ علم میں ہم سے زیادہ ہیں اس لئے آپ آگے بڑھیں اور ہم پیچھے آئیں گے دوسرے نے کہا لا انتا اکورو سنر اصل میں میں علم میں تو بڑا ہوں لیکن آپ عمر میں ہم سے بڑے ہیں اس لئے آپ کو آگے چلنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایسے آداب اور اتنام اور ایسے حقوق سے نوادہ ہے لیکن افسوس سوز سالف سوز آج ہمارے اندر یہ چینیں مفقود ہو گئی اس لیے آگے جب بڑھ گئے कहते हैं, आप ब्रिज क्रास कर लेने के बाद पुल पार कर लेने के बाद मैंने पूछा उनकी उम्र पूछी तो पता चला ये चार पांच दिन हमसे बड़े हैं बस چار پانچ دن جو انسان عمر میں بڑا ہے چھوٹا اس کا بھی احترام کر رہا ہے اس کو بھی عزت دے رہا ہے اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا چھوٹوں سے سب کرنا چھوٹوں پر فضل و کرم اور ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا یہ چھوٹوں کا احترام ہے وہ چھوٹوں کا حق ہے حدیش کے اندر آتا ہے نبی رہس ہیں اور داود کی حضرت ابن عمر ابن رضی اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہیں او سام سام سام نے بڑی فضیلت اس میں بیان کر دیا فرمایا راہمون جو اللہ کے مخلوق پر رحم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں یار ہمرحمان اللہ تعالیٰ اس پر رحم کیا کرتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے نبی رہی سرات سامنے ساخ روایا ایک نہایت فاہشہ صحیح بخاری کی روایت فواہشہ بے عمل بد عمل بد کردار عورت راستہ پکڑ کے گزر رہی ہے راستے میں ایک ایسے علاقے میں پہنچی جہاں اس کی نگاہ پڑی کی ایک کتا پانی پینے کے لیے بے قرار ہے سامنے کوہ نظر آ رہا ہے کنویں میں جھانپ کر کے دیکھتا ہے تو پانی اس کو دکھائی پڑ رہا ہے لیکن کنویں مجھے اونچی ہے اور وہ اندر داخل ہو کے پی نہیں سکتا انجام اپنا سوچتا ہے کتا کہ اگر میں اس کے اندر کود گیا پانی پینے کے لیے تو ڈوب کر کے مر جاؤں گا نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے آپ سام رواتے ہیں وہ اور اطرا پکڑ کے گزر رہی تھی اس نے کتے کو پریشان حال دیکھا اور خود کو بھی پیاس لگی تھی خود پانی پیا اور پانی پی کر کے فارغ ہونے لگی تو کتا اس کے قریب آگے کھڑا ہو جاتا ہے اس نے اپنے है سے پانی نکالا اور سوچتی ہے کتا اگر منہ لگا دے گا تو برتن ناپاک ہو جائے گا آمر ساس رواتے ہیں اس لیے وہ اپنے برتن کو اس طرح کے منہ میں پانی کو ڈھیل دے کتہ اپنا مو کھول کر کے اس کے بردر کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا اس نے اتنی دیر تک پانی اٹھے گا کہ کتہ پانی پی کر کے سیراب ہو گیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اللہ کے مخلوق وہ بھی کتہ جیسی مخلوق تھی لیکن ایک عورت نے جو حضارہ گناہ حضارہ برائیاں کی تھی جب اس نے کتے پر اللہ کی مخلوق پر مہربانی کا سلوک کیا اور اس کے ساتھ سبت سے پیس آئی تو اس کے بدلے اللہ نے اس عورت پر اتنا رحم کیا کہ کی اسی ایک نیکی کے بنا پر زندگی بھر کے سارے گناہوں کو باپ کر دیا انسان اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے آپ نے فرمایا ایوب الراحمون يرحمهم الرحمن رحم کرنے والوں پر اللہ کی مخلوق پر اپنے سے چھوٹوں پر شرکت کرنے والوں پر اللہ تعالی رحمت کرتا ہے اللہ تعالی مہربان ہوتا ہے من منفل ارد اس لیے اللہ کے بندو ار من منفل ارد اس زمین پر بسنے والی مخلوق کے ساتھ تم رحم کیا کرو اللہ کے رسول رحم کرنے کا حکم دیتے ہیں من ونفل ارد زمین پر بسنے والی مخلوق کے ساتھ تم رحم کرو تو اس کے بدلے تمہیں کیا ملے گا یار آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا اسی لیے اللہ حالی کہتے ہیں کرو مہربانی تمہارے دمی پر خدا مہربان ہوگا ارشے بری پر ان اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم و کرم کا معاملہ کریں ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ على دم المفرق اور امام احمد بن حبر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسلط اور امام بہکی نے شعب العمار میں نقل کیا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شات رماتے ارحموا ترحموا وغفروا یغفر لکم ویلل للمشرین الیکمہ ویلل لیکمہ الکون یہ اس میں نبی حکم تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے تو تر تمہارے ساتھ رحم کیا جائے گا تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے سے چھوٹوں پر شفکت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا ارحمو ترحمو اور اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کیا اگر تم اس کو بخش دو گے معاف کر دو گے تو اس کے بدلے یوگ فرقم تمہیں بھی بخشا جائے گا اگر اللہ کے بندوں پر اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا اور اللہ کے بندے جو تمہارے اوپر زیادتی کر جاتے ہیں اگر تم نے ان کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گراہوں کو معاف کرے گا آگے آپ نے ساتھ روایا اکما القل اکما القول کے لیے بربادی ہو اکما القل کس کو کہتے ہیں سنتا ہے بہت کچھ ہر وقت سنتا ہے القول اکما دے رہے برباد ہو القول القول کس کو کہتے ہیں القول وہ ہے سنتا سب کچھ ہے لیکن دامن جھاڑ کے چلا جاتا ہے عمل کسی پر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا کی, عمل با... عمل کی دعا مانگو سننے والے تو بہت ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے قیامت کے دن حشے کے میدان میں جب جہانویوں کو جہانم میں جانے کا فیصلہ کیا جائے گا اور جہان کو گھسیٹ کر کے جہانم کے دروازے بنایا گیا قوصrow, فوجن, خدرطحا, نذیر. جب بھی کوئی گروہ جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا جہنم کا داروگا پوچھے گا نظیر تمہارا کیا قصور تھا تم جہنم میں کیوں داخل کیے جا رہے ہو کیا تمہیں کوئی بتانے والا سمجھانے والا سکھانے والا نہیں آیا تھا کہے گا بلا ضرور کیوں نہیں آیا تھا ہمارا قصور کیا ہے قصور کیا ہے بات اصل ہے کہ میں نے جھٹلا دیا ہم نے اس کی باتوں پر عمل نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی تو فکر سے فرمائی ابو الحادن الحمد اللہ لَقَدْ رسول اللہ رکی نے اور ہمارے رحم و کرم ہماری شفقت اور محبت کے مستحق ہماری اولاد ہوا کرتی ہے سارے کائنات کے ہر انسان ہر مخلوق چاہے انسان ہو یا جانور ہر مخلوق ہمارے شبکت کا اور حسان کا محتاج ہے اور ہمارے اوپر شبقت کرنا فرد ہے لیکن خاص طور سے اولاد کا بھی لحاظ لحاظ رکھنا چاہیے اسلام نے اپنی اولاد پر اسلام نے بچوں پر آ، آ، آ، آ، آ، آ، چھوٹے چھوٹے بچے اولاد پر چاہے اولاد ہو یا کسی اور کی ہو پر بچوں پر سخت کرنے کا خواست خواست لکھنے کا حکم دیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کے اللہ نقل کرتے ہیں کہتے میں نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو اپنی اولاد کے ساتھ قرم کرتے ہوئے اپنی اولاد سے محبت و شفقت کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اللہ کی قسم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ہر انسان کو میں نے دیکھا کہ اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اہل و عیال پر شفقت کرنے والا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی رہے سراغ اس قدر اپنے اہل ویال اور اپنے بچوں پر ہم کیا کرتے تھے جس کی دنیا میں کوئی نذیر نہیں مل سکتی حدیث حضرت سجاد ابن حاد رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی رہاگ صاحب حضرت حسن یا حسین کو لیے مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے ایک کہی گئی نبی سامنے اپنے نوازے حسن یا حسین کو جب تقبیر کہ... کہی گئی اور تو تحریم کہ پہلے پہلے اپنے بچے حضرت نواز حسن یا حسین کو زمین پر بیٹھا دیا اور اللہ ات پر کہنے کہ نماز شروع کر دی آپ نے قیام کیا کرا کیا, کیا, کیا, کیا, کیا رکو کیا جب آپ سجدے میں گئے جیسے آپ سجدے میں گئے وہ حضرت حسن یا حسین آ کر کے کے پیٹ پر بیٹھ گئے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے مسجد کا معاملہ ہے آپ جماعت کرا رہے ہیں آپ امامت کر رہے ہیں لیکن اولاد کے ساتھ شکت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جیسے آپ سجدے میں گئے آپ کا نواسا حضرت حسن یا حسین آ کر کے آپ کے پیٹ پر سوار ہو گئے اور بیٹھ گئے نبی صاحب بہت طویل سجدہ کیا بہت لمبا سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابے کرام پریشان ہو گئے بہت دیر کے بعد آپ اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائے نماز مکمل کیا سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ لقد فی سراتی کا سلطنت یا رسول اللہ آج تو آپ نے نماز کے درمیان نماز میں اتنا نبا سجدہ کیا اتنی دیر تک آپ سجدے لے پڑے رہے کی ہم لوگوں نے سمجھا انہو قد حدث عمرن شاید کوئی حادثہ بیس آ گیا یا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کوئی وحیدہ دل کر رہے ہیں کر دیا ہے یا جبرائیل امین آپ کو کچھ بتا رہے ہیں اسی لئے سجدے میں پڑے ہوئے آپ جبرائیل امین سے وحید حاصل کر رہے ہیں ہم لوگوں نے تو یہی سمجھا کہ اتنا لمبا سجدات تک آپ کرتے ہی میں نہیں دیکھا تھا دو ہی ہمارے دہن میں آئی یا تو کوئی ہوا کوئ بہت آئے آپ کی روح کا کر لیے یا آپ کے پاس اللہ تعالی کی وحی آئی ہے اس وحی کے حاصل کرنے میں آپ اپنے دیر تک سجدے میں پڑے رہے آدر اے ہمارے ساتھیوں اور ہمارے مقتدیوں یاد رکھو ان دونوں باتوں میں سے کوئی چیم نہیں تھی واقعی میں نے آج سجدہ بہت لمبا کیا اتنا لمبا سجدہ میں کبھی نہیں کرتا لیکن نہ تو کوئی حادثہ بیش آیا تھا اور نہ تو جبرائیل امیر وہی لے کر کیا تھے اللہ کی قسم بات اصل یہ تھی کلن اللہ میں کوئی معاملہ نہیں تھا بات اصل یہ جب میں سجدے میں گیا اتنا ہی بھی یہ میرا بیٹا ہمارے اوپر سوار ہو گیا۔ جب میں سجدے میں گیا تو میرا یہ بیٹا ہمارے اوپر سوار ہو گیا۔ فاکرۃ ان اوجره حتا يقضي حاجتا اے لوگو یاد رکھو ہم نے سوچا کہ جب تک میرا بیٹا بیٹا ہمارا بچہ اچھا ہمارے پیٹ پر بیٹھ بیٹھ کر کے پیٹ اس کا نہ بھر جائے تب تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اس لیے میں سجدے میں پڑا رہ گیا تھا یہ ہے اولاد کے ساتھ سب تک اولاد کے ساتھ محبت اپنی اولاد کے ساتھ مہربانی کرنا جمعہ کا دن ہے حضرت بچے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو جمعہ کے دن نہلایا دھلایا تیار کیا کہیں سے دو سرخ قسم کے بہترین کپڑے نصیب ہو گئے تھے وہ دونوں کو سرخ رنگ کا کامی اور کپڑا پہنا کر کے گھر کے باہر جان پڑھا رہے ہیں تم بھی جاؤ جمع پڑھ کر کے آؤ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایک جانیب حسن ہیں دوسرے جانیب حسین ہیں یہ دونوں شہزاد رسول اور جنگت کے ریحان اور نوجوانوں کے سردار دونوں چلے آ رہے ہیں نبی رہس رات کی نگاہ مبارک پڑی دو دونوں بچے سرخ پہنے ہی میں چلے آ رہے ہیں ایک گرتا ہے تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے دوسرا کھڑا ہوتا ہے تو پہلا پھر گر جایا کرتا ہے نبی رہس راج شام ختبہ بند کر دیے اور ختبہ چھوڑ دیا ممبر سے اترے اور جاگر کے دونوں نوازوں کو یہ اولاد کے ساتھ سبتت کا معاملہ تھا اولاد کے ساتھ مہرمانی کا معاملہ تھا اولاد سے محبت کا معاملہ تھا اور نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد سے محبت کر کے خدوے کی حالت میں نواز کی حالت میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے ایک اس وقت پیش کر دیا کہ اولاد سے ایسی محبت ہونی چاہیے Okay, اور دونوں کو اٹھا کر کے لائے اور دونوں کو درمیان بر بر بیٹھایا پھر آپ مسکراتے ہوئے فرمائے صدق اللہ ہو اے اللہ نے سچ فرمایا اور اولاد یہ تمہارے لیے آتمائیش اور فتنہ ہے میں نے دونوں کو یہ سرخ کپڑے کمیز پہنے ہوئے گرتے پڑتے آ رہے تھے ہمارے اور اپنایا جائے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق حضی اللہ تالان کے پاس انہوں نے گورنر مقرر کیا گورنر امام بحکی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کسی صوبے کا گورنر مقرر کیا اور گورنر کے لیے او ہو. ابو رحمت اللہ لے کہتے ہیں وہ آ رہا تھا جب نبی رہ عنہ کے پاس ملاقات کرنے اور لیٹر لینے کے لیے آیا اتنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ دوڑ کر کے آیا عمر فاروق کے سامنے کھڑا ہوا ہے عمر فاروق نے اس کو گودھ میں اٹھا لیا اور اس کو بوسا دیا گرے لگایا اور گود میں لے لیا وہ گورنر جو نیا اس مقرر کیا تھا کہتا ہے ہاں اتو قبلون اشنیان ارے امیر المومنین کیا گذب کرتے ہیں یہ ناک بہ رہی ہے راج تفق رہی ہے اور دھول مٹی میں اے کھیلنے والا یہ بچے آیا تو کیا آپ ایسے ہی اولاد سے محبت کرتے ہیں عمر فاروق نے کہا ہاں ہا ہم ایسے ہی کر اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہا تھا بڑا صاف ستھرا سمجھ رہا تھا اس نے کہا اللہ قسم میں تو کبھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کرتا عمر فاروق نے کہا کہ اگریمنٹ کا لیٹر واپس کر اسی وقت واپس کر چھین لیا اس سے اور خوڑ کر کے پھینک دیا کہا اللہ کی قسم زندگی بھر تجھے کسی علاقے کا گورنر نہیں بناؤں گا جو اپنی اولاد کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا اور اپنی رعایا کے ساتھ کبھی مہربانی نہیں لیے آئیے کسی علاقے کا گورنر نہیں بناؤں گا اسی وقت اس, اس کو واپس لوٹا دیا میرے بھائی, اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ گیروں کے ساتھ بھی شفقت کرے گا, محبت کرے گا بیٹھے ہوئے تھے لوگ. اتنے نیک صحابی تھے ان کی بچی دوڑی ہوئی آئی ابویا ابویا کرتی ہی بھی دوڑی ہی بھی آئی اور انہوں نے بچی کو لیا اور بچی کو لے کر کے زمین پر بٹھا دیا تھوڑی دیر میں ان کا بیٹا آیا بیٹا دوڑا ہوا آیا اس نے بھی والد کو پکارتے ہی دوڑ کر کے آیا اور آنے کے بعد اپنے والد کی گود میں کود پڑا تو والد نے اس کو لیا اور بوسا دے کر کے اپنی ران پر بٹھایا یاد رکھو اولاد اولاد بیٹی ہو یا بیٹا ہو ہر ایک کے ساتھ شفتر اور محبت کا معاملہ کیا جائے گا ہر ایک کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا اللہ بھی رہے اس طرح اس میں دیکھ لیا کہ بیٹی آئی تو بیٹی کو زمین پر بیٹھا دیا اور بیٹا آیا تو گھوٹ بیٹھایا آیا نے سب کچھ شور دیا اور اس کی طرح متوجہ ہو کے فرمایا یا فلان اے فلان یاد رکھ ماہ جلتہ بینہ ہوا تو نے اپنے بیٹی اور بیٹے کے درمیان انصاف سے کام نہیں دیا ہے یہاں تک اسلام میں ہمیں اولاد کے بارے میں شبکت محبت لاڈ پیار میں بھی ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے لیکن میرے بھائی یاد رکھو اولاد کے ساتھ سب سے بڑی مہربانی اولاد کے ساتھ سب سے بڑی محبت اور سب سے بڑی شبقت کیا ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ اس کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دو یہی کہیں گے نا بھائی اس کو بھیج دو برٹش جائے وہاں سے کوئی کورس کر کے آ جائے اور چاہے ادھر بے نمازی بن کر کے جہنم میں جائے کوئی پرواہ نہیں اولاد کے ساتھ یا الذین یادی رام کو سب سے بڑی مہربانی اولاد پر اور سب سے بڑی شفقت اولاد پر یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ جہنم سے بچا لیں سب سے بڑی شفقت یہ ہے میرے بھائیو بھا کے بیٹے کے بدن پر اگر میل کچہ جمع ہو جائے ماں اس کو نہلاتی ہے باپ اس کو دھواتا ہے بچہ روتا ہے کہیں آخ میں شیمپو داغ رہا ہے کہیں صابن تکلیف دے رہا ہے لیکن ماں باپ چھوڑتے نہیں کیوں بچے کے ساتھ ہمدردی ہے کہ بچہ گندا نہ رہ جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری باتوں میں اولاد ناپسند کرتی ہے آپ ذمے دار ہیں کہ اولاد کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بدتر ہے اس لیے نبی رہے سرار صاحب جہاں اپنی اولاد کے ساتھ اتنی شرکت کرنے والے تھے اتنی محبت کرنے والے ہیں حضرت حسن سجتے میں آ کر کے بیٹھ گئے تو آپ نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ حضرت حسن پیٹ بھر کر کے خداسدا ہو کر اتر نہ جائیں لیکن جہاں حلال حرام نا جائے نہ جائے تربیت کا معاملہ آ گیا نبی رہے سراد صاحب کے ساتھ ہی حسن چل رہے ہیں پیچھے پیچھے کہیں ایک کھجور راستے میں گرا پڑا تھا صحیح بخاری کی روایت حضرت حسن نے اٹھا دیا نبی علیہ سراد صاحب نے دیکھا نہیں حضرت حسن کی نگاہ پڑی اس کھجور کو اٹھایا اور کھجور کو اٹھا کر کے جیسے بچوں کی عادت ہوتی سیدھے منہ میں لے کے چلے گئے اور اس کو چبانا شروع کیا دونوں طرف سے رال ٹپک رہا ہے نبی رہے سراد کی نگاہ پڑی کی بچے کے منہ میں کوئی چیز ہے اور یہ یہاں تھی وہ پڑا ہوا کھجور تھا نبی اسی وقت بخن, بخن, بخن, بخن بیٹے اس کو نکال کے پھیکو بیٹے اس کو نکال دو بیٹے کھجور کو پھینک دو نبی رہے کھجور اور اس کے جتنے حصے ان کے زبان میں تھے سب کو نکال کر کے پھینک دیا اور کہا بیٹھے خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا کیوں او ہمارے اور تمہارے اوپر سڑک حرام ہے مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو ہوجور بھی سڑکے کا ہو ہونی چاہیے رحم کریں محبت کریں لیکن دیت کے باملے میں شریعت کی پابندی میں سختی بھی ہونی چاہیے اسی لیے نبی الہی صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاہ فرماتے ہیں اے لوگو مرو اولادکم بس اپنی اولاد کو نماز پہنے کا حکم دیا کرو جب کے سال کے ہو جائیں اور اگر 7 سال ہو جانے کے باوجود اور نماز کی پابندی نہ کریں وہ ربو ہو رہا یا وہ بابرا ہو عشر سنید دستار عمر کو پہنچ جانے کے بعد اگر پھر بھی وہ اے نماز کی پابندی نہ کریں تو ان کو صدا دیا کرو ان کو تنبیہ کرو تاکہ آئندہ نماز چھوڑنے کی جرأت نہ کریں میرے بھائی سبت بھی کرنا ہے محبت بھی کرنا ہے ان کے لیے دل و جان سے قربانیاں دینی ہیں لیکن ساری بانیوں کے ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے سب سے بڑی شفقت سب سے بڑی محبت سب سے بڑا رحم و کرم باباپ باب کا اولاد پر یہ ہے کہ اولاد تمہا باباپ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائیں دیندار بنائیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں اور چہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو بچائیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاعت رماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکو محلیکو نارا مارو, اپنے کو جہنم سے بچاؤ اور اولاد کا بچانا بھی جہنم سے تمہاری ذمہ داری ہے صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا کافی نہیں اولاد کا یہ حق ہے اولاد کی یہ محبت ہے اولاد کی یہ شکت ہے کی انسان جیسے اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائے اولاد کو ہر ایسی چیز سے منع کرے ہر ایسی چیز سکھلائے جو انسان کو جنت ملے گا انسان کے لیے جہنم سے آزاد کرانے والی اور جہنم سے بچانے والی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے سے اولاد پر اپنے سے چھوٹوں پر شرکت اور محبت کرنے والا بنائے اور اپنے بڑوں کا احترام کرنے والا بنائے ہم نے جو بیمار ہو شکایت شفایت فرما جو مکروہ اللہ تعالی ان کے کرد کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے جو شرک و بدعات میں ہیں اللہ تعالی ان کو واحد و متبع سنت بنا دے اور جو دین سے دور ہیں اللہ تعالی ان کو دین کے قریب لائے اے رحان العالمین ہم نے شہر اپنے بڑے کو اپنے چھوٹوں کے حق پہچاننے اور ہر چھوٹے کو اپنے بڑوں کے حق کو پہچاننے کی توفیق سے فرمائے ہمارے بڑوں کے دلوں میں اللہ تعالی چھوٹوں کی سبقت اور چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کے ہترام اور عصد کرنے کا جذبہ پائدہ کر دے اللہم اگفر لیل امینین والاومنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یا امر بالعدل والیحسان وعیتائی دلقربا وینہا عن الفاشائی والمنکر والبگی یا ایدکم لعلکم تذکرون ورکروا اللہ یذکرکم ورعوہ یستجیب لکم وردکروا اللہ تعالیٰ اکبر لگو